رب حضرت نُ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب ان نہ آسونی بے ان لوگوں نے میرا کہنا نہ مانا میری نافرمانی فرمانی کی و تب ملم یزد ہو معلو ہُ ولدہ اور ان لوگوں نے ان سرداروں کی پیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور ان کی اولاد میں نقصان کیا یعنی اکثر سردار چودری نواب بادشاہ حکمران یہ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ پھر بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں یہ لوگوں کے خادم نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو اپنا خادم بناتے ہیں اگر فیکٹری کا مالک ہے تو فیکٹری چلا رہا ہے تو ملازم کی وہ خدمت نہیں کر رہا بلکہ ملازم اس کی خدمت کر رہا ہے ایک ملازم ایک نوکر دن رات محنت کرتا ہے اس کو تو وہی مخصوص تنخواہ ملتی ہے ساری ترقیاں تو سیٹھ کے لیے ہیں تو اسی طرح جتنے سردار ہیں مالدار ہیں غریب عوام نہ جانے ان کے پیچھے کیوں بھاگتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری تو انہوں نے نافرمانی کی اور کہنا ان سرداروں کو مانا کہ جو ان کے خون کو نچوڑنے والے ہیں جو ان کے مال اور ان کی اولاد کے ڈاکو ہیں جنہوں نے سارے سرمایہ پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ انہیں اپنا خیر خواہ اور انہیں کی باتیں انہوں نے مانی وہ مکر مکرن کب اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر کیے بڑے بڑے داؤ کھیلے وہ اور وہ بولے لا تازہ روننا کم تم ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو ان سرداروں نے اپنی عوام سے کہا کہ ان بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا تو ان کے بت تو کافی تھے لیکن پانچ بت بہت زیادہ مشہور تھے وہ لا تازہ روننا ودن اور ود کو ہرگز نہ چھوڑنا ود مرد کی شکل میں ایک بت تھا ولا سوا اور سبا کو ہرگز نہ چھوڑنا یہ عورت کی شکل کا بت تھا ولا یغوسا اور یغوث کو نہ چھوڑنا یہ شیر کی شکل میں بت تھا وہ اور یعوق کو نہ چھوڑنا یہ گھوڑے کی شکل میں ایک بت تھا وہ اور نثر کو نہ چھوڑنا یہ بھی کسی پرندے کی شکل میں بت تھا وقت ادلو کسی اور ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا حضرت نلیہ سلاۃ وسلام کو جب وہی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ قوم میں سے ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور لوگ ایمان لانے والے نہیں تو آپ نے اللہ تعالی کی جناب میں یہ دعا کی ولا تَجِدِ إِلَّا اور اے اللہ تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور زیادہ کر دے ظالمین کی گمراہی میں ہی اضافہ ہوتا ہے انہیں کچھ بھی سمجھائیں تو یہ سمجھنے کے بجائے الٹا مطلب لیتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں مما خطوی آتی ان کی انی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے اغرقو وہ غرق کر دیے گئے طوفان نوح میں پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے فلم یجدو لہوم مندون اللہ انسو بس انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا قول حضرت نو علیہ السلام نے عرض کی ربی اے پروردگار ایسا عذاب بھیج لاتر الدی منل کا فرین دیا کہ زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے کوئی کافر زمین پر بسنے والا باقی نہ چھوڑ سب کو ہلاک کر دے ان کا انتظر ہم بے شک پرور اگر ت انہیں چھوڑ دے گا کچھ بھی کافر باقی رہ گئے یو دل لو عباد کا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے ولا ی لو اللہ فا جن کا فا اور ان کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی فاجر اور نا شکری پیدا ہوگی یہ اپنی اولاد کو بھی اسی راہ کی طرف لگائیں گے تو اس لیے ان سب کو تباہ کر دے رب غفر لی اے میرے رب مجھے بخش دے وہ تو نبی ہیں وہ تو جس کے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ تعالی کرم فرما دے لیکن ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اس سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا کریں کیوں اس لیے کہ اس میں آجزی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے یا اللہ کی رحمتوں اور بخشش کا اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے تو آجزی کا اظہار ہے رب فر لی اے میرے رب مجھے بخش دے والی والدیا اور میرے والدین کو بخش دے والی من دخلا بیتی مؤمنن اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا یعنی جو میرے ساتھ بہتر یا اسی افراد مومن ہیں انہیں بخش دے ولی المین اور قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد اور مومن عورت کو بخش دے ولا تصدید ولیمین اللہ تباہ <تَبَعَو> ظالموں اور گناہ کے لیے تباہی کو اور زیادہ کر دے انہیں تباہ کر دے